کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم ساؤت افریقہ کے شہر جوہانس برد میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 نور شیخ طریقت امیر ال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زی دامد وارکات العالیہ ارشاد فرماتے ہیں مکھے مکھے اسلامی بھائیوں بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو دانو بیٹھ جائیے اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے سے یا ادھورا بیان سن کر چل دینے سے اس کی اکثر برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وا علی الی و صحبہ مبارک وسلم نیچے نیچے سامع بھائیو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آخرت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے جب ہم آخرت کو یاد کریں گے اپنی قبر و آخرت کے بارے میں غور کریں گے تو قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا شیخ طریقہ امیر حال سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالہ قیامت کا امتحان میں نقل فرماتے ہیں آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا ذرا تصور کی بالکنی سے جھانکیے گا کہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ کس طرح ذکر آخرت کیا کرتے تھے کس طرح اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے کس طرح اپنی قبر کی تیاری کے لیے متفق رہا کرتے تھے اس بچے کے والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے اے میرے لال کیوں روتے ہو بچے نے روتے ہوئے جواب دیا ابا جان کل جمعرات ہے لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان دیں گے میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی کل استاد صاحب مجھے ماریں گے یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں ہائے ہوں کرنے لگا اس پر والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے اس بچہ کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو چکما بھی دے سکتا ہے اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور ہمارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی اور آہ آہ آہ مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد تہ ہار جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکما نہیں دے سکتا مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا میٹھے میٹھے بھائیوں اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہے آپ بھی غور فرمائیے میں بھی سوچتا ہوں ایک بچہ اس کی سوچ اور اس کے والد کی مدنی سوچ دیکھیے بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور والد قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ ہی رحمت اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے مشہور ناتیا دیوان ہدای کے بخش میں مناجات پیش کرتے ہوئے ارس کرتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور گدا سے حساب لینا گدا بھی کوئی حساب میں ہے حضرت سیدنا حاتم خاطم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک امیر شخص نے دعوت تام یعنی کھانے کی دعوت دی آپ رحمۃ اللہ تعالی نے انکار فرما دیا لیکن وہ شخص نہ مانا جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر تو میری یہ تین شرطیں مانے تو ان شاء میں آ جاؤں گا پہلی شرط میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا دیکھیے آج ہمیں کوئی بلاتا ہے کسی جگہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے کسی جگہ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو کاملین ہوتے ہیں جو صالحین ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خاشعین ہوتے ہیں ان کی کیا سوچ ہوتی ہے ان کی کیا نیت ہوتی ہے ان کے دل میں کیا نیتیں ہوتی ہیں چنچے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا اور تیسری یہ ہے کہ جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے پر تکلف کھانے کا اہتمام تھا وقت مقررہ پر حضرت خاطم اسم رحمت اللہ بھی تشریف لے آئے اور آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے اب چونکہ شرط ہی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا لہذا میزبان نے کچھ نہ کہا کچھ دیر بعد کھانا شروع ہوا ہم بھی جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ہمارا نفس کس طرح ہمیں کھانے کی طرف مائل کرتا ہے مرغن کھانوں کھانے کی کس قدر ہمارے دل میں حرص ہوتی ہے اور ایک اللہ سبارک و تعالیٰ کے نیک مندلے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے نفس کی بات کو نہیں مانا کرتے چنانچہ جب کھانا شروع ہوا تو لوگوں نے مرد مسلم پر ہاتھ ساف کرنا شروع کر دی ہے لیکن ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور آپ اسے کھانے لگے جب تعام کا سلسلہ ختم ہوا آپ رحمت اللہ تعالی نے اپنے میزبان سے فرمایا انگیٹھی یعنی چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو حکم کی تعمیل ہوئی کیونکہ طے تھا کہ جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا جب آگ کی تپی سے توا سرخ انگارا بن گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی جنگے پاؤں اس پر کھڑے ہو گئے لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اب آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آج کے کھانے میں سو روٹی کھائی ہے یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا اب آپ حضرات اس طوے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا باری باری حساب دیجیے یقبارگی لوگوں کی چیخیں نکل گئی بیک زبان بول اٹھے یا سیدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو بلی اللہ ہیں اور آپ رحمت اللہ تعالی کی کرامت ہے کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نازک قدم ہم تو گناہگار گار دار لوگ ہیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب سورج صرف سوا میل دور ہوگا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 پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی سورہ آیت نمبر پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی جب تم آج اس دنیاوی توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروزے قیامت تم میں کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب چکاؤ گے یہ دقت انگیز بیان سن کر لوگ دھڑے مار مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب کا پیارے کی حیات کا نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں ہم خا ہا روئیں ہاں سے تڑپے یا غفلت کی نیند سوتے رہیں قیامت کا امتحان برحق ہے تیرمزی شریف پہ ہے کہ قیامت کے امتحان کے بارے میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبع فرما رہے ہیں کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان پانچ سوالات کے جوابات نہ دے لے پانچ سوالات وہ کون سے ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر وہاں سے قدم نہیں ہٹایا جا سکے گا پہلا سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے بسر کی آج ہم اپنے انداز زندگی پر غور کر لیں کہ جس مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے کیا ان کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا غیروں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری آ جانی ویسے ہی مستانی ہوتی ہے اس میں نیکی کرنے کا جذبہ کہاں ہمارے دلوں میں ہم تو دنیا کی محبت میں اس قدر قدرفہ ہو چکے کہ اپنی جوانی کے قیمتی لمحات اللہ سجل کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا آج کسے یہ غرض ہے کہ وہ مال کیسے کما رہا ہے بس ایک ہی غرض ہے کہ کسی طرح مال بڑھایا جائے بینک بیلنس بڑھایا جائے اپنی آمدنی کو بڑھایا جائے اور چوتھا سوال ہوگا کہاں کہاں خرچ کیا اور پانچواں سوال ہوگا اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے یہاں اسٹوڈینٹس بھی بیٹھے ہوں گے وہ بھی غور کریں اور ایسے افراد بھی موجود ہیں ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں کہ جو اس پیریڈ سے گزرے کہ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھمسوار ہوتی ہے امتحان سر پر ہے وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے چیٹنگ ہو سکتی ہے رشوت چل سکتی ہے اور اس کا فائدہ بھی فقط اتنا کہ اگر کامیاب ہو جائیں تو ایک سال کی ترقی مل جاتی ہے جبکہ سیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایک سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے دیکھیے تو صحیح اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بات دوڑ کرتا ہے حتیٰ کہ اینٹی سلیپنگ گولیاں کھا کھا کر ساری رات جا کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے آہ قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں عذاب جہنم کا استحقاق ہے آہ آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیے افسوس شادیوں اور خوشی کے مواقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے بلبلا سنت محبوب کا دے دے مالک بلبلا سنت محبوب کا دے دے مالک آہ فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے بہرحال اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں عرصے سے چل رہی ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو ان کو ایش و عشرت کا عادی بنا ڈالو پھر جتنا چاہو ان کو بے وقوف بناؤ اور ان پر راج کرو امیر حال سنت فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل بمشکل چار یا پانچ فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہوں ورنہ پچانوے فیصد مسلمان شاید نماز ہی نہیں پڑھتے اور جتنے نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی شاید ہزاروں میں اکا کا مسلمان ایسا ہوگا جس کو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہوگی اس وقت کثیر اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ان میں ایک سے ایک تعلیم یافتہ ہوگا کوئی ماسٹر ہوگا کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں درست جواب دینے والے کو ایک لاکھ روپے انعام دیا جائے گا شاید یہ ایک لاکھ روپے محفوظ ہی رہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی آج کل نماز پڑھنے والے کو بھی شاید ہی یہ معلوم ہو کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں سجدہ کتنی ہڈیوں پر کیا جاتا ہے یا وضو میں کتنے فرض ہیں میٹھے میٹھے سامی بھائیو باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ماڈرن بیٹا منہ لڑکا ہے دور کھڑا ہے بے چارہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا کیوں? اس لیے کہ بد نصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی فخر دولت کمانے کے گر ہی سکھائے تھے صد کروڑ افسوس نماز جنازہ کا طریقہ نہیں بتایا تھا اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈلوائی ہوتی تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب خوب ایسال ثواب کرتا آ اسے تو ایسال ثواب کرنا بھی نہیں آتا ہائے ہائے مرنے والے باپ کی بد نصیبی گور کی, کی محترم اسلامی بھائیو آج جس اولاد کی روشن مستقبل کے لیے اپنا خون پسینہ ہم بہ رہے اس کا فیوچر برائٹ کرنے کے لیے ہم کس قدر متفقر ہیں لیکن اس کی قبر روشن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے اس کی آخرت روشن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آئیے تھوڑی دیر کے لیے فکر آخرت کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے ذہن کو دنیاوی تصورات سے پاک کر لیجئے اور ان قریب اپنی پیش آنے والی موت کو یاد کیجئے کہ ابھی بہت جلد مجھے موت سے ہمکینار ہو جانا ہے اور مجھے اللہ ز وجل کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں جھکا لیجیے اور تصور کی بالکونی سے جھانکیے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ ایک بار تو بھی آئے گا کہ آپ کے نام کا شور ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا جلدی جلدی گسال کو لے آؤ اب غسال تختہ اٹھا کر چلا آ رہا ہوگا آپ پر چادر اڑی ہوگی سر سے تھوڑی تک منہ بدا ہوگا پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ دیے گئے ہوں گے غصال ہی آپ کو غسل دے گا آپ کی اولاد آپ کو غسل نہیں دے سکے گی معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جب بچوں نے ہوش سنبھالا آپ نے ان کو اسکول کا دروازہ دکھایا جب بڑا ہوا تو کالج میں داخلہ دلایا پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجوایا دنیاوی امتحانات کی تیاری کا خوب شوق پڑھایا لیکن دین نہ پڑھایا غسل میت کا ہاتھ دے گا اسے تو خود اپنے زندہ وجود کے غسل کی سنتیں بھی نہیں معلوم ہاں ہاں والد کی آخری خدمت یہی ہے کہ اس کا بیٹا ہی نہلائے کفن پہنائے نماز جنازہ پڑھائے اور اپنے ہاتھوں ہی سے دفنائے ظاہر ہے اگر بیٹا غسل دے گا تو رقت کے ساتھ رو رو کر اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر دے گا جبکہ کرائے کا سال ہو سکتا ہے جو تو پانی بہا کر کفن پہنا کر پیسے جیب میں سرکا کر چلتا بن اب جنازہ اٹھایا جائے گا عورتیں چیخیں گی مرنے والدین کو یہ بھی منع نہیں کیا تھا کہ چیخیں مار کر مت رونا کہ میت پر نوحہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حدیث پاک میں ہے نوہا کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کتا کس رام یعنی ڈامر کا اور ایک کھجنی کا ہوگا <تصفيق> <goof> بہرحال جنازہ اٹھا کر لوگ چل پڑیں گے بیٹا شاید صحیح طرح سے کندھا بھی نہ دے سکے کیونکہ مرنے والے باپ نے اس کو سکھایا نہیں تھا اس غریب کو کیا پتا کہ سنت کے مطابق کندھا کس طرح دیتے ہیں جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی سن سنت یہ ہے کہ پہلے میت کا سرحانہ اپنے سیدھے پر رکھ کر دس قدم چلے پھر میت کو میت کے سیدھے پاؤں کی طرف سے اپنے سیدھے کندھے پر اٹھا کر دس قدم اس کے بعد میت کے سرحانے سے اپنے الٹے کندھے پر لے کر دس قدم اور آخر میں میت کے الٹے پاؤں کی جانب کو اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر دس قدم چلے یوں جنازے کو چالیس قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے <تصفح> حدیث بات میں جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت بھی سماج فرما لیجیے کہ جو جنازے کو چالیس قدم لے کر چلے اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جو جنازے کے چاروں پائوں کو کندھا دے اللہ عزوجل کی اس ختمی یعنی مستقل مغفرت فرما دیتا ہے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے بہت وسیع و عریض مکانات بنائے لیکن افسوس قبر سنت کے مطابق نہیں بن پاتی گھروں کی فراغی کا تو خیال ہے لیکن قبر کی وسط کا ہمیں کوئی احساس نہیں دنیا کے روشن مستقبل کی تو ہر ایک کو فکر ہے مگر قبر کی روشنی کی طرف کسی کا دھیان نہیں لوگ توجہ ہی نہیں دیتے حالانکہ دیکھا جائے تو قبر بھی مستقبل میں شامل ہے گھر میں روشنی کا سب اہتمام رکھیں مگر قبر کی روشنی کی کسی فکر ہے مال بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہے مگر نیک اور مال بڑھانے کی کسی کو نہیں پڑی جان کی سلامتی کے لیے سب فکر مند ہیں مگر ایمان کی سلامتی کا شعور بہت کم ہو گیا <تصفح> بیٹے بیٹے سمی بھائیوں یاد رکھیے دولت سے دوا تو مل سکتی ہے لیکن شفا نہیں مل سکتی اگر دولت سے شفا مل سکتی تو بڑے بڑے امیر زادے ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہرگیز نہ مرتے دولت مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج نہیں بلکہ سچ پوچھو تو دولت کی کسرت مصیبت کا پیش خیمہ ہے ڈکیتیاں زیادہ تر مالداروں ہی کی کوٹھیوں پر ہوتی ہیں عموماً مالداروں ہی کے بچے اخواہ ہوتے ہیں دھار یعنی اور بدماش چٹیاں بھیج کر سرمایہ داروں ہی سے بھاری رقم صاف کرتے ہیں دولت کی کثرت سے سکون کل ملنا تو کجا الٹا چین برباد ہوتا ہے پھر بھی حیرت ہے کہ لوگ دولت کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے کسی کسی کی ماں بیمار ہے ہے کا باپ مریض ہے تو کوئی خود موزی بیماری میں گرفتار ہے کتنے مالدار آپ کو ملیں گے جو ہارٹ یعنی دل کے مریض ہیں کئی شوگر کے مریض ہیں جو بیچارے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے طرح طرح کی کھانے کی اچھا سامنے موجود مگر ارب پتی شیٹ صاحب چک تک نہیں سکتے بے چارے को دولت و جائیداد کے تصور سے دل होंगे رہتے ہوں گے پھر بھی دولت کا نشہ عجیب ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا یقین جانیے یقین جانیے میٹے धन سوامی بھائیوں دھن یعنی دولت کماتے چلے جانا صرف اور صرف نادانوں کی دن ہے اتنا تو سوچیے کہ آخر اتنی دولت کہاں ڈالوں گا فلا فلا سرمایہ دار بھی تو آخرت آخر موت کے گھاٹ اتر گیا ان کی دولت انہیں کام نہ آئی الٹا وارثوں میں ورثے کی تقسیم میں لڑائیاں ٹھن گئیں دشمنیاں ہو گئیں کوٹوں میں پہنچ گئے اور اخباروں میں چھپ گئے اور خاندانی شرافتوں کی دھجیاں بکھر گئیں دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا آخرت میں مال کا ہے کام کیا مال دنیا دو جہاں میں ہے و بال آج جس مال سے محبت کرتے ہیں سنیے مال دنیا دو جہاں میں ہے و بال کام آئے گا نہ پیش جلال میٹے میٹھے سمی بھائی کبھی کبھی اس طرح سوچئے کہ میرا لاشا منو مٹی تلے قبر میں دفن کر کے احباب چلے جائیں گے کبھی ہم نے نہیں سوچا جب کوئی مرتا ہے تو رسمی طور پر اس کے جنازے میں شرکت کی جاتی ہے تاکہ اگر کاروباری مراسم ہیں اگر ہمارے اس کے ساتھ بزنس ٹرمز ہیں تو ان بزنس ٹرمز کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ریلیشن شپ کو برقرار رکھنے کے لیے اور دیگر دنیاوی تعلقات निभाने کے لیے لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کون جنازے میں شرکت کرتا ہے اور پھر اگر میت کی تدفین میں دیر ہوتی ہے تو لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قبرستان کے اندر کہے کہے لگا کر ہنس رہے ہوتے ہیں انہیں یہ یاد نہیں رہتا کہ آج جو اس دنیا کو ہنسا بنسا چھوڑ کر چلا گیا کئیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر جا رہا ہے لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر منو مٹی طرح دفن کیا جا رہا ہے کل اسی طرح میں بھی کسی کے कंधों پر سوار کر کے तले مٹی تلے دفن کیا جا رہا ہوگا نیچے بیٹھے سامی जब آج جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارا دل گھبرا हम ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور تنہائی سے گھبرا کر اپنے دوستوں کی محافل ڈھونڈتے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں آ جاتے ہیں کسی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں غور کیجئے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں آج دنیا میں جب گھبراتے ہیں تو گھر سے باہر آ جاتے ہیں کھلی فضا میں آ جاتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں کسی سے بات کر لیتے ہیں کسی سے مل جل لیتے ہیں لیکن غور فرمائیے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمیں اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا مٹی تلے دفنا دیا جائے گا ہم نہ بھاگ سکیں گے نہ ہم چل سکیں گے نہ ہم دوڑ سکیں گے نہ ہم وہاں گفتگو کر سکیں گے نہ کسی کے ساتھ اپنی مصیبت شیئر کر سکیں گے وہاں میٹھے میٹھے سن بھائیوں ہم ہوں گے قبر کی تنہائی ہوگی قبر کی وحشت ہوگی اور اگر اچھے اڑمال نہ ہوئے تو قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی غور فرمائیے محترم اسلامی بھائی آج اس مختصر زندگی میں رہنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں نرم بستر کے سوا ہمیں نیند نہیں آتی نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہیں آتی اچھا کھانا نہ کھا لیں ہم اگر مرغن غذائیں نہ کھا لیں تو تب تک ہمیں بھوک کی شدت کا احساس رہتا ہے اچھے اچھے مشروبات پیتے ہیں میٹھے میٹھے تن پہ اور فرمائیے کہ چند روزہ دنیا کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اور وہ زندگی جس کا دوران یا ہزاروں سال ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبرستان میں جاتے ہیں تو بظاہر مٹی کے ڈھیر یکساں نظر آتے ہیں لیکن ان میں بعض مٹی کے ڈھیر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نیچے مرنے والا نیک नेक لے کر رخصت ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک وطلا کے نافرمان ہوتے ہیں اس کے محبوب کے نافرمان ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں کی نحوسط کے سبب اللہ تبارک وطلا کو ناراض کرنے کے سبب یہ قبر کے عذابات میں مبتلا ہو جاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو غور فرمائیے کہ اگر گناہوں کی نحوس کے سبب جہنم میں جلنا پڑا تو کیا ہمارے یہ نازک بدن اللہ مبارک تعالیٰ کا عذاب برداشت کر سکے گا نہیں میٹھے میٹھے بھائیو ہمارے جسم میں اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی صد نہیں ہے ہمارے اندر اتنی نہیں ہے. ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اللہ کس تیار کو برداشت کر سکیں ہم تو اتنے نازک ہیں کہ ہماری آنکھ میں مچھر آ جائے ہماری آنکھ میں تنکا پڑ جائے ہمیں کوئی طاقتور بندہ دبا دے سگریٹ پر ہمارا پاؤں آ جائے ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں ہماری رسکار نکل جاتی ہے ہماری آہیں نکل جاتی ہیں جب ہم دنیا کی تک برداشت نہیں کر سکتے پھر کی کیسے برداشت کریں گے آج اس وقت چند چندر زندگی کے لیے خوب مال و دولت کمایا جاتا ہے لیکن آخرت کے لیے نیک نہیں کمائی جاتی آج اگر کوئی کسی سامی بھائی سے کوئی مبلک سے ملتا ہے تو کہتا ہے دعا فرمائیے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے دعا فرمائیے کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں ہے کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری دور ہو جائے کوئی ایسا ورد بتائیے کہ میرا کرنا اتر جائے جسے دیکھو مال مال مال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی نیکی کے لیے وظیفہ نہیں مانگ رہا کوئی نیک بننے کے لیے ورد نہیں مانگ رہا کوئی ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کرنے کے لیے انتظار نہیں کر رہا ہمیں کیا ہو گیا ہے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں دولت کے, لیے ہم اپنے زندگی کے قیمتی لمحات برباد کیے چلے جا رہے ہیں اس رب کائنات کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے ہم نے کوئی توشہ اکٹھا نہیں کیا ہم نے کوئی رقط سفر اکٹھا نہیں کیا ہم نے کوئی سامان تیار نہیں کیا اللہ زوجل کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کوئی امال اکٹھے نہیں کیے اپنے ناما امال کو نیکیوں سے میٹھے میٹھے سامی بھائی غور کیجئے کہ کیا یہ ہمارا اندازے زندگی درست ہے جب آپ اپنے عقل و شعور سے فیصلہ کریں گے تو ضمیر یہ آواز بلند کرے گا کہ جس آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ پڑا ہے یہ مربجہ انداز زندگی ان کے طور طریقوں کے بالکل خلاف ہے اگر ہم ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تو آج ہم عملی طور پر مسلمان ہوتے آج ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی عکاسی کرتا آج ہمارے آرمال ہمارے کردار میں مسلمان ہونے کی خمازی کرتے آج ہمارے رہن سہن آج ہماری گفتگو کا انداز ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا لیکن افسوس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے یہ ترقی کی طرف رواں دواں ہے ترقی شاید یہی ہے کہ اس ماڈرن دور کے اندر اس ماڈرن دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے اس ماڈرن ایج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے اور اس موجودہ روش کو اپنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے اگر ہم اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں رکھیں گے اگر ہم تراش خراش کے لباس نہیں پہنیں گے اگر اس زندگی میں رہنے کے لیے زندگی کے مختلف سہولیات حاصل نہیں کریں گے تو شاید ہم اس زندگی کی دوڑ میں شامل نہ رہ سکیں یہ ہماری دھول ہے یہ ہماری خام خیالی ہے کہ اگر یہی یہ ہمارا مقصد حیات ہے تو محترم اسلامی بھائی یہ تو کفار بھی اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کون سی دنیاوی نعمت نہیں ہے جو انہیں حاصل نہیں بلکہ مسلمان اور کفار کے اندر جو بنیادی امتیاز ہے کئی طرح کے عادی کریمہ کے اندر اس کی وضاحتیں بیان کی گئی کہ نماز ہے یہ مسلمان اور کفار کے درمیان ایک بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم صرف رمضانی نمازی رمضان آتا ہے تو ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں رمضان رخصت ہوتا ہے تو ہماری نمازیں رخصت ہو جاتی ہیں کیا فقط رمضان ہی میں نماز پڑھنا فرض ہے رمضان کے بعد ہم مسلمان نہیں ہیں رمضان کے بعد نماز ہم پر فرض نہیں ہے غور کیجئے محترم اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے والا کتنا بڑا نادان ہے وہ کتنا بد قسمت ہے کہ جو دنیا میں جہاں چاہے جا سکتا ہے اللہ کے گھر میں آنے کی اسے توفیق نہیں ہے کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں آنے کی اسے توفیق نہیں ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اسے توفیق حاصل نہیں ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ زوجل کی بارگاہ میں ہم سب گڑ گڑا کر سچے دل سے توبہ کریں معافی مانگیں اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں آئندہ زندگی سنتوں کے مطابق گزارنے کی نیت کریں اقل مند کون ہے اقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ حدیث کریمہ کے اندر یہ مضامین موجود ہیں عقل مند وہ ہے جو آخرت کی اچھی تیاری کرنے والا ہے محترم اسلامی بھائیوں ایک سوال ہے آئی آخر میں آپ سے ایک سوال ہے آپ اس کا جواب دیجیے کہ آخر ہم آخرت کی تیاری کب کریں گے ہم قبر کی تیاری کب کریں گے ہم موت کی تیاری کب کریں گے ہم اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کب کریں گے ہم سچے پکے مسلمان کب بنیں گے ہم سنتوں کی آئینہ دار کب بنیں گے ہم درود و سلام پڑھنے والے تلاوت قرآن پڑھنے والے مسلمان کب بنیں گے ہمارے ذہن میں بہت ساری فیوچر پلاننگ ہوتی ہیں لیکن ان میں آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اچھی موت پانے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے قبر کو روشن کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے ابھی اگر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کے مستقبل کے پلان کیا کیا ہیں تو اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو بتائے گا کہ میں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے ہائر ایجوکیٹڈ بننے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ جاب کرنی ہے میں نے بزنس جو ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے پھر میں نے فلاں فلاں مناسب حاصل کرنے ہیں یہ میری زندگی کا مقصد ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ زندگی کی ضروریات ہے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے عبادت کب کریں گے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے اللہ سبارک مطالعہ کو راضی کب کریں گے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے ملک تشریف لے آئے تو نیکیوں پر موت حاصل کیسے کریں گے ہمارے پاس کوئی پلان نہیں موت اچانک آئے گی ہمیں ہم کوئی لیٹر یا میسج نہیں کیا جائے گا کہ آج ٹھیک تین دن کے بعد انتقال کر جائیں گے اچانک ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اچانک ہماری روح قبض کر لیں گے کوئی ہمارے ذہن میں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے موت ہم دیکھتے ہیں کہ موت آنی ہے حال ہی میں ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں سیلاب آیا کتنے آباد گھروں کو اجاڑ دیا کتنے ویل سیٹل ویل लोगों के لوگوں کے بزنس برباد کر دیے لوگوں کی ہریالی کھیتیاں تباہ و برباد کر دیوں کے بچے پچھڑ گئے ان کے اہل وبا ان سے جدا ہو گئے اموات واقع ہو گئی ان کے زین میں بالکل یہ تصور موجود نہیں تھا رات کو یہ اچھے بھلے سوئے تھے لیکن کسی لمحے موت نے انہیں آن دبوچا ہمیں کس چیز کا انتظار ہے کس لمحے کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں گے وہ کون سا دن ہوگا وہ کون سا سورج تلو ہوگا کہ جس دن ہم اللہ مبارک بتائیں کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے ایسا مبارک دن کب آئے گا میٹے میٹے سبھی بھائی یہ شیطان جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ چاہتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے ہم سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر گئے نہیں میٹھے میکے سامنے بھائیوں ہم نے شیطان کے خلاف اعلان جنگ کی ہوئی ہے کہ ہم نے شیطان کے ہر وار کو ناکام بنانا ہے آئیے میٹھے میٹھے اسلائی بھائیو دعوت اسلامیہ ہمیں غفلت سے بیدار کر رہی ہے دعوت اسلامی ہمیں خواب غفرت سے جگا رہی ہے دعوت اسلامی ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے دعوت اسلامی ہمارے ہاتھوں ہماری بھلائی چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام بنانا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں سنتوں کا اندار بنانا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں قبر و آخرت کی کی تیاری طرف مائل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں خاتمہ بن ایمان کی فکر ہمارے دلوں میں بیدار کرنا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمارے زندگی میں آنے کے مقصد کو باور کرانا چاہتی ہے دعوت اسلامی ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجے گئے آپ دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجے گئے ہیں دعوت اسلامی آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہے دعوت اسلامی آپ کو ہماری اپنی حقیقت بتانا چاہتی ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے آئیے دعوت اسلامی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دعوت اسلامی کی تڑپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے دعوت اسلامی کی فکر کو اپنے دلوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی ہماری خیر خواہ تحریک ہے ہمارے ہاتھوں ہماری بھلائی چاہتی ہے دعوت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم خاتمہ بلیمان پانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ حصول کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اپنی قبر و آخرت کو روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں دعوت اسلامی اسی سوچ کے تحت ہمیں مختلف انداز سے ایک کامیاب مسلمان بننے کے لیے ہماری معاونوں مددگار ہیں یہ دعود اسلامی والے بن جائیے دعوت اسلامی کو جوائن کر لیجیے دعوت اسلامی کے اندر رج بس جائیے دعود اسلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے دعوت اسلامی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے اور دعوت اسلامی کے اس مدری مقصد کی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سا کی کوشش کرنی ہے اس مدری مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اجزا آپ ایک کامیاب مسلمان بنتے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے بھائی یہ نیت کر لے کے انشاءاللہ شاء اللہ ازل بارہ ماہ تک ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ میں شرکت کیا کروں گا ان تو جمعہ کے دن آپ کے یہاں عشا کی نماز کے بعد اجتماع ہوتا ہے تو آپ یہ نیت فرما لیں بلکہ یہ نیت کر لیں کہ میری زندگی کی جتنے جو جمعے باقی ہیں میں ہر جمعہ کو انشاءاللہ اللہ ہفتہ وار اسیما میں پابندی کے ساتھ شرکت کیا کروں گا انشاءاللہ عزوجل اللہ اور دعوت اسلامی کا قرآن و سنت کے عین مطابق چلنے والا مدنی چینل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے اگر آپ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ایک الیکٹرانک مبلک ہے آپ مدنی چینل کو اپنے گھر میں آن کیجیے مدنی چینل آپ کے بیڈ روم میں آ کر آپ کو نیکی کی دعوت دے گا آپ کے گھر میں مدنی ماحول بنا دے گا آپ کی اولاد کو سنتوں کائنا دار بنا دے گا آپ کے گھر کے بچے بچے کو نمازی بنا دے گا تو آپ نیت فرمائیے کہ روزانہ کم از کم دو گھنٹے مدنی چینل دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور میٹھے میٹھے جو دعوت اسلامی مدنی تحریک آپ کے سامنے ہیں دنیا کے ستر ممالک سیونٹی سیون کنٹریز میں اپنا مدنی پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہے دعوت اسلامی کو مزید دنیا کے دیگر ممالک میں پہنچنے کے لیے کثیر احتیاط کی ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو رزق حلال عطا فرمایا ہے آپ یہ نیت فرمائیے کہ میں انشاءاللہ اللہ اپنے مال میں سے دعوت اسلامی کے مدنی پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے انشاءاللہ اللہ اپنے مدنی احتیاط کے ذریعے مدد کیا کروں گا ان شاء اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے حبیب